الله وكفام والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفان أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدكر قم فأنذر وربك فكبر وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشفكون وقال عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله صدق الله العظيم ربی شراہلی صدری و یتلی امری واہل یہ ہجری سال میں ربیع الاول کا مہینہ ہے اور تمام مسلمان الحمد للہ اس بات سے آگاہ ہے کہ اس مہینے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا <کست> وہ با سعادت ہوئی کس تاریخ کو ہوئی اس میں اختلاف ہے لوگ مناتے بارہ ربیع الاول کو ہیں لیکن عام طور پہ اتفاق نو ربیع الاول کا ہے البتہ وفات آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ ربیع الاول کو پیدائش کے وقت آپ کو اتنی اہم شخصیت بظاہر نظر نہیں آتے تھے کہ جس کے لیے کوئی حساب کتاب رکھا جاتا لیکن وفات کے وقت جو ہے آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت تھی وہ متعین ہو گئی <تصفح> وہ جو بات میں نے کہی کہ اس وقت اتنی اہم شخصیت نہیں تھے اپنی ذات میں تو حضور اہم تھے جس وقت تھے اس وقت بھی اہم تھے اور پیدائش سے پہلے بھی اہم تھے لیکن حضرت سادیہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جو دائی بھی جاتی تھی وہ جب سنتی تھی کہ بچہ جو ہے وہ یتیم ہے تو وہ آگے پیچھے ہو جاتی تھی کہ یتیم سے کیا ملے گا اور میں نے بھی چھوڑ دیا تھا لیکن جب مجھے کوئی اور بچہ ملا نہیں تو میں نے کہا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ میں یتیم لے لوں یعنی yani اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک یتیم بچہ ہے جس کو دائیاں بھی ہاتھ نہیں رکھ لیے تو ظاہر ہے پھر وہ اس کی تاریخ کا کیا معاملہ ہوگا لیکن بارہ یہ طے ہے کہ آپ کی پیدائش ربی البول میں ہوئی ہے اور ہمارے یہاں بھی پہلے پہلے جو بات چلی تھی وہ بارہ وفات کی چلی تھی وہ جو ختم دلاتے تھے اور آج جی آج کیا جی بارہ وفات ہے شروع بارہ وفات سے ہوتی لیکن بعد میں وہ بارہ پیدائش ہو گئی پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد کیا تھا اللہ نے کیوں بھیجا تھا جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ پورا ہوا یا نہ ہوا اللہ تعالی نے جو مقصد واضح کیا حضور کا وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا تھا الہدا اور دین حق دے کر تاکہ وہ اس کو غالب کر دے اس کو نافذ کر دے کل کے کل شعبہائے زندگی پر انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہ رہے جہاں اسلام کی دسترست ہو نہ ہو اور جہاں وہ شعبہ اسلام کے قوانین سے باہر ہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دین میں کوئی اطراح نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ جی لازمن کسی کو مسلمان کرو خنجر کی نوک اس کی گردن پہ رکھ کوئی قانون نہیں اللہ نے فرمایا اگر مجبور کر کے مسلمان بنانا ہوتا تو میں بناتا ولہ شاہ اور ابو کا امن امن فلا دے کلو جمع آ تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے سارے ہی مومن ہو جاتے زبردستی کا مومن کرنا ہو. میں پہلے بارہ مثال دے چکا ہوں کہ جن کو اللہ نے زبردستی کا دعوے کیا آپ دیکھیں ایک گدا ہے دلی تک وہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے اس پر اللہ نے گوشت حرام کر دیا گاس حلال کر دی آپ دس بیس کلو گوشت ایک کمرے میں رکھ دے گدے کو بند کر دے وہ جان دے دے گا لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑے جبری مسلمان وہ ہے جان چلی جائے گی لیکن جو چیز اللہ نے آرام کیا نہیں کھائے گا اسی طرح شیر ہے اللہ نے اس پر گوشت حلال کیا ہے گھاس حرام کیے آپ شیر کو بند کر دیں دس بنڈل گھاس کے کمرے میں بند وہ مر جائے گا لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑے جیسے امدل کرتا ہے تو کبھی سبزی کھانا شروع کر دیتے کبھی گوشت کھانا شروع کر دیتے وہ بھی تو گھاس کھانی شروع کر سکتا تھا نہیں ہمیں اختیار ہے اس کو کوئی اختیار نہیں وہ جبری مسلمان ہے جبری متقی ہے. تو اللہ نمایا والا شاہ ان کا لامان امان فی الحال تم لوگوں کو مجبور کرو گے وہ لازم مسلمان لا کر دین میں جبر نہیں ٹھیک اگر دین میں جبر نہیں دین پہنچانا ذمہ داری انما ان البلاغ آپ کے ذمہ میرے احکامات پہنچا دینا ہے کل میں کی دعوت کو پہنچا دینا ہے ہمارے پاس کہ کیا سورسز ہیں کوئی ایسا ذریعہ ہو جس سے ہم پوری دنیا کو اس وقت جو چھ سات ارب انسان ہیں اس گولے کے اوپر رہتے ان سب کو ہم بیک وقت جو ہے وہ خطاب کر کے حضور کی دعوت پہنچا دیں کل میں ہمارا کام پورا ہوئی تبلیغ کا کام پورا ہو گیا لیکن ہم ان میں سے کسی کی کنپٹی پٹی پہ پستو را کے نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان بنو اللہ نے ہمارے ذمہ یہ نہیں لائے تو کیا ہوگا کام ختم ہو گیا بس اسی تنخواہ پر ہم کام کریں تبلیغ ہو گئی جبری مسلمان ہم نے نہیں بنانا اور اپنی مرضی سے کوئی بنا نہیں تو بات ختم پھر تو یہی پتا چلتا ہے جب اللہ نے یہ بھی کہا جبر نہیں کرنا جبر کرنا ہوتا تو میں کرتا تمہارے دن پہنچانا ہے ہمارے پاس اگر ایسے چینلس آ جائیں کہ ہم ساری انسانیت کو خطاب کر کے وہ بات پہنچا دیں اس کے بعد وہ سارے ہی مسلمان نہیں ہوتے تو بات ختم ہو گئی نہیں یہ مسکنسپشن بلکہ اگر اس گولے کے سارے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں تو بھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا ہے ایک آدمی بھی ایک مرد ایک عورت ایک بچہ بھی نہ رہے سات کے ساتھ اب مسلمان ہو جائیں تو ہمارا کام ختم ہو گیا نہیں کام یہ ہے ہی نہیں کام سب کو مسلمان بنانا نہیں کام اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اللہ کے قانون کو غالب کرنا مثلاً اس پوری کائنات کے اندر سو آدمی مسلمان ہو جاتے ہیں بس ان سو کی حکومت ہے ورلڈ آرڈر اسلام کا چل رہا ہے باقی سارے لوگ کافر ہیں یہ مطلوب ہے اللہ یہ مطلوب ہے ہتھا یوں تو جیز یا وہ ہم ساد چھوٹے ہو کر رہے اس بولے پر قانون میرا ہو چاہے سارے کافر رہ عیسائی بھی رہیں ہندو بھی رہیں یہودی بھی رہیں قانون میرا مانتے رہے جیسے ہم سارے مسلمان ہیں لیکن قانون انگریز کا مان وہ راضی ہے نا اپنی نمازیں پڑھتے رہو تم ٹھیک ہے لیکن قانون میرا چلتا رہے ورلڈ آرڈر میرا چلتا اگر ان معنوں میں لیا جائے کہ ہماری ذمہ داری پورے گولے کے لوگوں کو مسلمان بنانے کی ہے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ کام کر کے نہیں گئے اور اللہ نے کہا کہ کام پورا ہو گیا یہی کہا نا یوما اکمل تولا کم تو وہ تکمیل کیا تھی تکمیل یہ تھی کہ ایک خطہ چنا گیا جہاں کچھ لوگ ایمان لے آئے اللہ تعالی پر ان لوگوں نے پھر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کتاب کیا تبلیغ میں کتاب کی ضرورت نہیں ہے دعوت میں قتال کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب آپ اللہ کے دین کو غالب کریں گے تو پہلے کوئی موجود ہے نا جہاں بلڈنگ بنائیں گے تو پہلی گرائیں گے تو دوسری بنائیں گے سینما ہے اس کو گرا کر آپ نے مسجد بنانی ہے اس گرانے کے لیے قاتلوہم ان سے جنگ کرو حتہ لا تک فتنا یہاں تک کہ اس کائنات میں فتنہ باقی نہ رہے فتنہ کیا ہوتا فساد فساد یہ ہے کہ آپ کی سوئی کی ایک گراری اپنی جگہ سے ہل گئی آپ کی گھڑی کی تو گھڑی ساری کی ساری رک گئی ہے نا اس ایک گراری نے باقی ساری مشینری کو ٹھپ کر کے رکھ دی بندے کا صرف ایک لبل خراب ہوتا ہے شوگر ہو جاتی ہے آنکھیں بھی گئی دانت بھی گئے ہڈیاں بھی کھوکھلی ہو گئیں گردے بھی جواب دے گئے صرف کس وجہ سے صرف ایک چیز نے ایک جو انسانی باڈی کے پارٹ ہے اس نے اپنا فنکشن چھوڑ دیا لوز کر دیا اس کا نام حتی لا تک فتنا تم و یقون دینو للہ و یقون دینو کلّا قانون سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے عیسائی اپنے طریقے پر کرتے رہیں یہودی اپنے طریقے پر کرتے ہیں ہندو اپنے طریقے پر کرتے رہیں پارسی اپنے طریقے پر کرتے رہیں قانون رب کا مانتے رہیں وہ ہم ساگ رو ہو کر رہے چھوٹے ہو کر بڑے ہونے کی گنجائش اس گولے پر نہیں یہ چھوٹا کرنے کے لیے جنگیں ہوئی تبلیغ کے لیے نہیں پھر تکمیر ان مانوں میں جب کسی بچے کو تھوری پڑھائی جاتی پھر اس کا ایک پریکٹیکل کروایا جاتا ہے پھر پیپر بھی الگ الگ لیے جاتے ہیں تھوڑی کا الگ ہوتا ہے پریکٹیکل کا الگ ہوتا ہے کوئی تھوری پاس کر جاتا ہے پریکٹیکل میں فیل ہو جاتا ہے وہ جو پریکٹیکل ہوتا ہے لیبورٹری کے اندر چھوٹی سطح پہ ہوتا ہے ایک دو جاروں کے کمپلیٹ ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ تھوری اور پریکٹیکل مکمل ہو گیا بیٹا اب اس کی مقدار بڑھا کر تم ایک ڈرم بھی بنا سکتے ہو ایسے اور اس کی اور مقدار بنا کر تم بڑا ٹینک بھی بنا سکتے لیکن طریقہ یہی ہوگا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے وہ ایک ایکسپیرمنٹ سا اللہ نکالی یوما کم القم دین مکمل ہو گیا ہے تھیوری بھی پریکٹیکل بھی اب جہاں بھی بنانا ہے انہی بنیادوں پر بنانا ہے وہ ہم جہاں بھی جاؤ تم بڑے ہو کر رہو وہ چھوٹے ہو کر رہے کیوں وہ ربا کا فک اپنے رب کو بڑا کر سیدھی سی بات ہے آپ کا ایک گھر ہوتا ہے آپ اس میں چاہتے ہیں کہ آپ بڑے ہوں آپ کی مرضی چلے ٹھیک ہے نا جی آپ پوچھتے بڑا کون ہے بڑے سے مراد وہ فٹا لے کر ناپنے والی بات نہیں کہ آٹھ فوٹو کس کا قد ہے بڑے سے مراد بات کس کی چلتی ہے ساڑھے چار فٹ والے کی بات چلتی ہے تو گھر میں وہ بڑا ہے اور ربا کا سکبر سے مراد یہ ہے کہ بات تیرے رب کی چلے جسے فرمایا کہ اللہ جب تک تیرا حکم زمین پر بھی اس طرح نہ مانا جائے جس طرح آسمانوں پر مانا جاتا ہے یہ اس نے اپنا رسول بھیجا تو میں عرض کر رہا تھا کہ تبلیغ کر دینا دعوت کر دینا سارے انسانوں تک پہنچے ایک نبی اٹھے تھے انہوں نے دعوی کیا سارے سالت کا وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اب تو آپ کے سامنے چینل جب برائی پھیلی ہے وہاں دوسری آواز بھی پہنچی ہے آپ کا حد بھی ساری دنیا میں دکھایا جاتا ہے لوگوں کو پتا یہ کون لوگ ہیں کہاں گئے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا قائد کیا ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ذمہ داری ہے لے یوز ہرا غالب کرے دین, دین کہتے ہیں وے آف لائف code of life نظام حیات قانون طریقہ لا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کو اپنے ٹرائبل لا کے مطابق اپنی کسٹڈی میں لیا جب ان کے بھائی کے بوریے میں سے وہ پیالہ نکلا بادشاہ کا تو انہوں نے پہلے پوچھ لیا فما جگہ او ہنکون تم کازین اگر تمہارے یہاں سے پیالہ نکلا تو اس کی سزا کیا ہے آپ بتاتے جی چور کی سزا وہ میری سزا انہوں نے کہا فما وہ جزا سی رائے نہیں فا ہوا جگہ جس کے بوریے میں نکلا وہ اس کی جزا ہے اس کو لے لو تم غزال کا نرج ظالمین ہمارے قبیلے میں یہ چور کو سزا دیتے بیالہ نکلا حضرت بنیامین کے بوریے میں انہی کے کہ ہوئے کے مطابق انہی کے ٹرائبل لا کے مطابق لے لیا انہوں نے اپنی کسٹڈی میں اللہ نے فرما ماں کان علیہ خزا خاؤ فی دین الملک بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو جیل میں ڈال سکتا تھا کوڑے مار سکتا تھا کوئی اور سزا دے سکتا تھا لیکن اپنی کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتا تھا تو کیا لفظ استعمال کیا ماں کان لیا اخاو فی دین الملک بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ بھائی کو اپنی کسٹڈی میں نہیں لے سکتا تھا کزالے کا کد نال یوسف یہ ہم نے چال چلی یوسف کے اس کے بھائیوں سے منہ سے کہلوا دیا کہ ہمارے قبیلے کی سزا دوست کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ایسا ہوگا نہیں تو دین کا مطلب قانون ہوا دین اللہ دین الملک اللہ کا قانون بادشاہ کا قانون قانون اللہ کا ہو کیا اس پورے گولے پر سات ارب میں سے ایک سو مسلمان لیکن قانون لاف دی لینڈ اللہ کا ہو آپ کا کام مکمل ہو زبردستی مسلمان ہی کوئی ہم کسی کو جبری کہیں گے مسلمان جبر کس پر ہوگا جبر اس پر ہوگا کہ یہ گولا تمہارا نہیں ہے تم کہتے ہو ہمارے ملک میں ہمارا قانون چلے گا یہ ملک ہی تمہارا نہیں تم غاصب ہو تم سارے قبضہ گروپ ہو ہمارا رب کہتا ان الارض للا زمین اللہ کی وہ کہتا ہے اللہ خل کو امر جس نے پیدا کیا اسی کو حکم نہیں چلنے دیتے آدمی بھی کسی کو کہتا ہے بیٹا میرا ہے یا تمہارا ہے میرا بیٹا ہے تو حکم میرا مانے پر تخلیق میری ہے تو حکم کس کا چلے تو اس نے ہوا اللہ جی ارسلہ رسولہ بل ہدا کیا ہے سمجھیے باقی تمام مذاہب کا دین جو ہے وہ ان کی عبادت گاہ تک محدود ہوتا ہے وہ آتے ہیں اپنے دین کی بلسنگ لیتے ہیں اپنے جو ان کا گیانی ہوتا ہے جو ان کا پنڈت ہوتا ہے جو ان کا پریسٹ ہوتا ہے جو ان کا پوپ ہوتا ہے وہ اس کے پاؤں چھوتے ہیں اس کی بلسنگ لیتے ہیں اور مسجد سے چلے جاتے ہیں دین مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں کے باہر ان کی مرضی مسلمان کا دین مچھر میں نہیں جاتا وہ اس کے ساتھ جاتا ہے جس طرح موبائل فون آپ کے پاس تھا. وہ جہدات کی لائن میں لگے ہیں تو رابطہ جی اب کیا کرنا جی فلاں غلطی نکلے مسلمان کا دین اس کے ساتھ جاتا ہے وہ دکان میں بھی اس کو گائڈ کرتا ہے کس طرح تجارت کرنی وہ موبائل رابطے پہ ہوتا ہے رب کے ساتھ اہ دینا اہ دینا اہ دینا اللہ نے میں یہاں کیا کرنا ہے میں نے یہاں کیا کرنا ہے میں نے یہاں کیا کرنا ہے وہ لائیو رابطے پہ رہتا ہے اس کا اسلام ہر جگہ اس کے ساتھ ہے یہ باڈی جو ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک موبائل فون کی باڈی اس موبائل فون کے اندر جو اصل ہوتی ہے وہ ایک کارڈ ہوتا ہے وہ نکال لیں آپ وہ لائٹ بھی اس کی آئے گی ہو سکتا ہے وہ ویلکم بھی آپ کو کرے لیکن یہ کہ وہ چلے گا نہیں کیونکہ اس کی جان نکلی ہوئی ہے یہ کارڈ اس کا ایمان ہے اس کے سارے فنکشن اس کا اسلام ہے ایمان بندہ مومن کے اندر کارڈ ہے اس کارڈ کے ذریعے رابطہ ہوگا رابطہ ان لینا آم انو آمل صالح آتے یا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ان کو گائیڈ کرتا ان کا رب ان کے ایمان کے ذریعے تو اگر ایمان ہی نہیں ہے تو سوم ہے ایمان سے ایمان غائب سوم گم قوم ہے قرآن سے قرآن رخ سے قوم گم سمجھنا آپ تو اسلام نظر آتا جیسے موبائل کی باڈی نظر آتی نماز نظر آتی ہے نا روزہ آپ رکھتے ہیں پتا جی اسموکنگ نہیں کر رہا کھا پی نہیں رہا اب افطاری ہو رہی ہے اب ساری ہو رہی ہے اس کی جو ریچوئلس ہیں وہ آپ کے سامنے حج ہے روزہ ہے شہادت ہے دل کی قبول نہیں ہے منہ کی قبول گنگا ہے تو اشارے سے پوچھا جائے گا لیکن وہ ظاہر ہونی چاہیے بونی علیہ والا خام سین یہ پلر سامنے آنا چاہیے شہادت والا دل میں بے شک کیا سمجھتے ہیں آپ یہود کو نہیں پتا تھا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اللہ کہتا ہے یارفون حکما یارفون اپنا یہ نبی کو اس طرح پہچانتے جسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا صرف دل میں جان لینے سے وہ مسلمان ہو گئے کیوں مسلمان نہیں کہلائے اس لیے کہ منہ سے نہیں کہا شیطان کو کوئی نہیں پتا کہ اللہ کون ہے اور حضور اللہ کے رسول ہیں کیوں مسلمان نہیں کہایا جاتا منہ سے نہیں کہتا اس سے زیادہ کون جانے گا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں صرف جان لینا نہیں دل ہی دل میں مان لینا نہیں کے بعد بھی نکلنا تو مسلمان کا اسلام اس کے ساتھ جاتا ہے وہ یہاں کیوں آتا ہے وہ اس موبائل کی بیٹری چارج کرنے آتا ہے وہ چارجنگ پر لگا ہوتا ہے مسجد میں اور یہاں سے جاتا ہے تو اس کا ایمان قوی ہو کے نکلتا ہے اور بار بار آتا ہے کو ہے جتنے سے اتنے زیادہ ہوں گے جتنا آپ یوز زیادہ ہوگا اتنے زیادہ جو ہے وہ بیٹری کمزور ہوگی اتنی زیادہ ضرورت ہوگی اس کو لگانے تو مومن یہاں اسلام لینے آتا ہے ایمان کبھی کر کے نکلتا ہے اور پھر ساتھ لے کے بازار میں جاتا ہے دفتر میں جاتا ہے سڑک پہ چلتا ہے تو اس کا اسلام ساتھ ہوتا ہے اور اس کا رب اسے گائیڈ کرتا ہے بول مومنی مین اب سارے مومن سکم آنکھیں جھکا ہو محرم نظر جاتا ہے وہ بینکنگ میں جاتا ہے تو اسے وہاں کمانڈ ملتی ہے زندہ اور مردہ مومن کو زندہ کیوں کہا گیا آپ کسی چیز کو زندہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس کی متعلقہ طاقت موجود ہے جی فلاں چیز ڈیڈ ہے فون ڈیڈ ہے جی اس کا کیا مطلب فون کی روح نکل گئی اب چار تقبیر نماز جنادہ پڑھنی ہے ڈیڈ کا مطلب یہ اپنا فنکشن نہیں کر رہا ہے حالانکہ کرو کرو کرو کرو یہ آواز سب کو آ رہی تو ڈیڈ کا ہے جس میں سے آواز آئے وہ ڈیڈ ہوتا ہے نہیں آپ کا مطلوبہ فنکشن نہیں کر رہا لہذا ڈیڈ ہے رب کا مطلوبہ فنکشن نہ کرو تو بندہ ڈیڈ ہوتا ہے چاہے چار کلو صبح کھائے چار کلو شام کو کھاؤ دس گھنٹے سوتا رہے وہ مردہ ہوتا ہے اب امن کہا نا مئی تن, ہو وہ جو پہلے مردہ تھا ہم نے اس کو زندگی عطا کی پہلے کافر تھا ہم نے اسے ایمان دیا اس کے پاس کارڈ نہیں تھا ہم نے کارڈ دیا زندگی آ گئی حرارت آ گئی اس کارڈ کے ذریعے گائڈ کرنا جو رب کی کمانڈ نہ لے مردہ آپ دیکھتے ہیں آپ نے کمپیوٹر میں ایک چیز فیڈ کی اور پرنٹر کو کمانڈ دی کمپیوٹر میں اس کو اوکے okay کر دیا کہ جی یور کمانڈ از لیکن یہ کہ پرنٹ آؤٹ نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یا یہاں خرابی ہے یا وہاں خرابی ہے پرنٹر میں کوئی خرابی ہے اللہ نے کمانڈ دی آپ نے سن لی ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس کو عمل نہیں کیا ایکسپٹ نہیں کیا اس کمانڈ کو مردہ رب کی کمانڈ نہیں لے رہے زندہ وہ ہے جو بازار میں بھی ہوتا ہے تو رب کی کمانڈ لیتا ہے لا تاکل با سے پتا میرے رب نے فیصلہ کر جانا نہیں کرنا یہ فلاں کام نہیں کرنا ہے فلاں کام نہیں بلا تک ربوز دلا تک ابو مارل یتیم ولاؤ مارا یہ کمانڈ ہے الہدا گائیڈینس کمانڈ زندگی کے ہر شعبے سنتا بچہ ہوا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اللہ اور رسول بتائیں گے اللہ بتائے گا تو رسول کے ذریعے بتائے گا نا ہمارے پاس تو کوئی اور چینل نہیں مر گیا تو کیا کرنا ہے شادی کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے مسلمان کا اسلام اس کے ساتھ جاتا ہے بازار میں بھی باقی تمام مذاہب کا مذہب ان کی عبادت گاہ تک محدود ہے وہ آتے ہیں بلسنگ لیتے ہیں آشیواد لیتے ہیں کنفیشن کرتے ہیں پوپ صاحب کو چندہ دیتے ہیں اور صاف ستھرے ہو کے پھر باہر نکل جاتے ہیں اگلے ویک تک موج میلہ کرنے کے لیے پھر میٹر ڈاؤن کر لیتے ہیں الہدا تو یہ ہو پھر دین الحق الہدا یہ ہے تو اس کے بالمقابل اگر آپ دیکھیں گے دو راف ال اشیا چیزیں اپنی زد سے پہچانی جاتی ہیں کالا ہے تو سفید ہے تبھی آپ کو فرق پتہ چلا دن ہے تو رات ہے آنکھوں والا ہے تو اندھا ہے اختار ہے خالیہ طویل عمل بشیر وزاللم یہ بالکل ہرور دھوپ ہو گئی ول سایہ ہو گیا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ الہدا کے مقابلے میں آپ لائیں گے تو کیا بنے گا اب دلا اگر تمہارے پاس الہدا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹومیٹیکلی دلا ہے آپ دیکھیں ایک چیز گرم ہے اگر گرم نہیں ہے تو کیا ہے پھر ٹھنڈی ہے سیدھی سی بات اسلام ایک شیفٹ ٹھیک ہے جس کے اندر ہوگی وہ مسلمان ہوگا جیسے گرمی ایک شیفٹ ہے جس چیز کے اندر ہوگی وہ گرم ہوگی جس کے اندر گرمی نہیں ہوگی کوئی پاگل ہی اس کو گرم کہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہو جائے گا کہ ایک چیز گرم نہیں اور آپ کہیں گے جی یہ گرم ہے گرمی ایک سفٹ ہیٹ جس میں ہوگی وہ کیا ہوگا ہاٹ اب یہ پانی بھی ہاٹ چائے بھی ہاٹ سیٹ بھی ہاٹ ٹائلیں بھی ہاٹ جس میں گرمی ہوگی وہ ہاٹ ہوگا جس میں ہیٹ ہوگی وہ ہاٹ ہوگا اسلام ایک صفت ہے جس میں ہوگی وہ مسلمان ہوگا سورج میں ہوگی وہ مسلمان ہے والا ہوا اسلام من کے سماؤ آتے جان میں تابے داری ہوگی وہ مسلمان ہے زمین میں ہوگی وہ مسلمان ہے تیرے اندر ہوگی تو تم مسلمان ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کے اندر اسلام نہیں ہے نہ نماز ہے اسلام کیا ہے بونیال اسلام والے کلمہ نماز روزہ زکوۃ ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا مسلمان ہے میں نے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ ایک چیز گرم نہیں ہے اور آپ کہیں کہ جی گرم ٹھنڈک کوئی چیز نہیں سائنس میں ٹھنڈک کسی چیز کا نام نہیں ہے انرجی کے مر جانے کا نام ٹھنڈک ہے یعنی کوئی چیز گرم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ٹھنڈی اصل چیز گرمی ہے اصل چیز اسلام ہے اچھا ایک درجہ ارارت ہوتا ہے زیرو ٹھیک ہے جی اس پہ چلتا ہے پلس ون پلس ٹو پلس تھری گرمی شروع ہو گئی مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری سردی شروع ہو گئی زیرو کیا ہے زیرو کوئی ٹیمپریچر نہیں زیرو ایک بفر زون ہے جس کا تعلق اس کے ساتھ ہے ادھر اس کو مائنس کرو گے تو وہ ٹھنڈک ہو جائے گی ادھر پلس ون کر دو گے وہ گرمی ہو جائے گی اگر ایک آدمی کے اندر مسلمانی نہیں ہے اسلام نہیں ہے تو وہ کہاں کھڑا ہے وہ اس زیرو پہ کھڑا ہے جسے کہتے نان پریکٹسنگ مسلم وہ زیرو پہ کھڑا ہے ٹھنڈا بھی نہیں ہے کافر بھی نہیں ہے وہ کافر بھی نہیں ہے اس لیے کہ مائنس ون بھی نہیں ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے پلس ون بھی نہیں ہے وہ نے فرمایا لا ہاولہ ہاولا وہ نہ ان کے کام کہ ان کے کام وہ تو زیرو ہے نا زیرو تو کوئی ٹیمپریچر نہیں یا تو مائنس ون اسے ہونا چاہیے تو پتا چلے ٹھنڈا ہے کافر ہو گیا اللہ نے شیطان کو منافق نہیں کہا کہیں کان من القافرین کافر ہے یا مسلمانوں میں سے ہوں مائنس ون مائنس ٹو اگر اس میں اسلام نہیں ہے تو ہم ہاں اس کو کافر بھی نہیں کہیں گے کافر کا بھی ایک جگر ہوتا ہے کافر تھا نا ابو جہل اپنے عقیدے کے لیے گردن کٹانے آیا اور جب کٹنے کا وقت آیا تو ہم نے کہا ذرا نیچے سے کاٹنا سردار کی گردن المبی نظر آئے عبداللہ ابن نے کی طرح نہیں کیا اس الہدا کے بالمقابل ابدلا اگر تمہارے پاس الہدا نہیں ہے تو ابدلا ہے اسلام نہیں ہے تو پھر دنیا کا جو نظام دیا تم سمے چونکہ اتنا کامیاب ہے اور اس سے اتنی روٹیاں آتی ہیں اور اتنے پلازے بن جاتے اور اتنی کھلی سڑکیں بن جاتے اور اتنے اسپتال بن جاتے ہیں اور اتنے ڈیم بن جاتے اور, اور بلاو جہاں وہ سب گمراہی اگر الہدا نہیں اور اگر دینے حق نہیں ہے تو دینے باطل ہیں بڑی سیدھی سی بات حق اور باطل دوست رہا جیسے مومن اور کافر دوست رہا جو مومن نہیں ہے وہ اس ملت میں سے نہیں ہے اس گولے پر دو ملتیں بس فارسی ہو وہ پتا نہیں کیا کچھ ہو وہ اگر مومن نہیں ہے تو پھر وہ سارے ایک قوم ہیں اور ہمارے سامنے نتائج ہیں وہ سارے ایک ہیں ہمارے خلاف جب بھی موقع آتا ہے وہ ایک ہو جاتے تو دین الحق حق دین حق قانون باقی سارے نظام باقی سارے قوانین باقی سارے ورڈ آرڈر باطل تو اللہ نے دے کر بھیجا اپنے رسول کو میں یوں جھیرا تاکہ اسے غالب کر دے دعوت تبلیغ دعوت تعلیم تدریس تزکیات یہ سارے اس کے مراحل ہیں کسی کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں بلڈنگ بنانی ہے یہ ایک مقصد ہے باقی ساری اس کی فارمیلٹیز ہے آپ نے نقشہ بنوایا کی ٹیکس سے پھر نقشہ پاس کروایا پھر جناب فلام ایکٹ میں سے رابطہ کیا فلام ایکٹ میں سے رابطہ کیا پھر پھر آپ کو سب کانٹریکٹ دیا پھر وہاں سے لیبر لائے پھر ویزے نکلوائے پھر فلاں کیا پھر فلاں کیا, کیا وہ جتنے بھی پروسیسز ہیں وہ اس کی فارمیلٹیز ہیں مقصد کیا ہے؟ عمارت بنانا ہے مقصد کیا تھا میں یوں جہرا ہوں اس کو غالب کرے لہذا جب غالب ہوا تو فرمایا لیا باقی مال تو آج اللہ رسول کی بات چلتی ہے منڈی میں بھی عدالت میں بھی مسجد میں بھی گلی میں بھی تم اللہ کو مسجد میں ہاؤس ارسٹ نہیں کر سکتے یہاں جو مرضی کرو بار دخل مت یہ بالکل ہاؤس اریسٹ والی بات ہے قرآن اللہ کی زبان ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ نو انسانیت سے قرآن کی آیتوں کے ذریعے باتیں کرے گا جو بھی کمانڈ چاہیے وہ یہ آیتیں دیں گی نئی گئی نئی آئے گی اب اب اللہ اور کوئی بات نہیں کرے اب قرآن کی آیتیں بولیں گی یہ تمہیں گائیڈ کریں گی یہ تمہیں بتائیں گی تو نے قرآن کو مسجد میں محفوظ کر دیا تو نے اللہ کو ہاؤس اریسٹ کرنے کی ضرورت کی بار کی بات اس کو نہیں کرنی چاہیے اندر ہو इसकी اس کی کمانڈ जाती مانی جاتی تلاوت کی جاتی آگے چلیے رام نماز پڑھتے ساری دنیا مسلمان ہو جائے سات ارب انسان مسلمان ہو جائے اللہ پر کوئی احسان نہیں سارے مسلمان نمازیں پڑھنے لگ جائے اللہ پر کوئی احسان نہیں اللہ کا کیا کیا, کیا؟ تو نے اپنی قبر ٹھنڈی کی ہے تو اپنی جنت بنا رہا آگ سے بچ رہے تو روزے بھی رکھو حج بھی کرو زکاتے بھی دو یہ سب تو اپنی گرزی کے لیے کر رہا اپنی جنت کے لیے کر رہے اور آگ سے بچنے کے لیے کر رہا ہے رب کے لیے تو نہیں کر رہا رب کا کام کیا تھا لے یو زیرا ہوں انت اللہ ہی الہولیا اللہ کی بات بلا جائے اللہ کا کام یہ تھا رب کا سوکم تیرا رب بڑا ہوتا تیری نمازیں تو تیری اپنی ذات کیا نہیں ہے اللہ کا کام یہ تھا میں یو دھیرا ہوں رب کی بات مانی جاتی پتا چلتا کہ نے رب کا کام کیا ہے اصل مقصد یہ ہے نمازوں کے پیچھے بھی وہ کہا اقبال نے کہ اسی کشم کش گزری میری زندگی کی راتیں کبھی بیچو تاب رومی کبھی سو رومی کبھی کبھی پی... تاب راضی میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان اسی لیے نماز اور ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے ہم اپنی ناموں نمود کریں ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کیا یہ ممکن ہے کہ ساتھی میں رہے جام رہے تھے رابو اس کو غالب واربا کا تھا کبر ویرو پن سو لو انت پورن کلیمت اللہ ہی یہ کام کرو تو کام کیا ہے وہ جو صاحب تھے بار آر کیا جا چکا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک دفعہ اللہ تعالی نے کسی بستی کے بارے میں اللہ نے, اقلب اقلب نے جبراہیل سے کو حکم دیا کہ فلا بستی والوں کو اس کے رہنے والوں سمیت اڑ جبرائیل کا معمول نہیں ہے انتہائی ایکسٹرا آرڈینری حالات ہیں غیر معمولی حالات ہیں کہ پلٹ کے جبرائیل نے ایک بات کہی ہے اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس قسم کے غیر معمولی حالات ہیں تو انہوں نے کہا اے رب ان نفی اب جو لمب یا آسے کا قبر قط پرگار اس میں تو تیرا پلاؤ بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک چپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی پلک چپکنے میں کتنی دیر لگتی اس کا مطلب اس نے کبھی تیری نافرمانی میں زندگی نہیں گزاری اپنی ذات کی حد تک بڑا نمازی ہے بڑا پرہیزگار ہے بڑا نے آپ کو اس نے سوٹ سوٹ کے رکھا ہوا کیا کہا اللہ نے کہ نہیں وہ پرہیزگار نہیں ہے نمازوں میں خلوص نہیں ہے یا ریاکاری کی نماز پڑھتا ہے نہیں قبول کی اللہ تعالی نے جبرائیل کی اس آبجیکشن کو اس پوائنٹ آف آرڈر کو اللہ تعالی نے ویلڈ قرار دیا ہے ہاں وہ متقی ہے لیکن اسے فکر اپنی ہے میری کوئی فکر نہیں کیوں فرمایا اکلیم آ گئی جبرائیل پہلے اس کا گھر پلٹنا ہے پھر باقی بستی پلٹنی ہے اس پر کیوں اتنا وجہ میں آرفی اتر میرے حکم ٹوٹتے رہے کہ تیرے کا رنگ نہیں بدلا گیر کوئی نہیں ہے اپنی ذات میں بڑا نمازی ہے سینت سینت کے سوکھ پھوک پھوک کے قدم رکھتا ہے میں کہیں ہاتھ میں نہ چلا جاؤں میری جنت آپ سے نہ چلی جائے اسے میری میری میری کی فکر ہے اس سے اللہ کی کوئی فکر نہیں ہے اصل کام کیا ہے لے یوں سیڑا ہوں لہٰذا اللہ نے کیا فرمایا فرمایا ملکم از ان شا کو وہ جب تمہیں بنانے جا رہا تھا تو بڑی اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کیا بنانے جا رہا ہے تم ایکسپریمنٹل تخلیق نہیں ہو اس کی کہ بنانے کوئی اور چلا تھا تو تجربہ کوئی اور نکلا تو تم انسان بن گئے نہیں وہ سوچ سمجھ کر وہ ڈیلیبریٹلی اس نے اپنے منصوبے کے تحت تمہیں انسان پیدا کیا ہے تم کو تجرباتی تخلیق نہیں ہو جیسے وہ گڈیئر لگے تھے جناب علی وہ کوئی اور چیز بنانے تو کیمیکل جو ہے وہ مل گئے بیوی سے ڈر کے انہوں نے وہ دافڑا اندر کر دیا سارے کیمیکل ڈال کے بیوی تنگ کرتی تھی نا کہ تمہارے وقت بو مچائے رکھتے ہو گھر کے اندر تو بیوی کے پڑوس میں گئی تھی کوئی تجربہ کرنے لگے وہ اچانک آ گئی تو ڈر کے بارے انہوں نے سارا کیمیکل ایک کی بالٹی میں پہن کے بالٹی چاپائی کے نیچے کر دی چھپا دی بعد میں وہ جو آگے پیچھے ہوئی تو نے نکال کے دیکھا بنی ہوئی تھی اکثر وہ جو یہ حادی ہیں سوچ کر یہ سائنسدان کو بنانے نہیں چلے تھے یہ کچھ اور سوچ کر چلے تھے جنہوں نے, سائنس پڑھی انہوں نے پتہ یہ کیا ہوا تھا لیکن انسان وہ آلام ہوئے کم از انشاہ کو من اس نے جب تمہیں زمین سے بنایا تھا تو پتہ تھا میں آتم بنانے جا رہا ہوں از ان تم جن تم فی جب تم اپنی ماں کی رحموں کے میں جنین تھے اسے اس وقت بھی پتہ تھا کہ میں اسلام بندہ بنانے جا رہا فلاح تو زکو انفو سکم ہوا ہوں بے چکر میں نہ پا جانا کہ زیادہ مانجے مار کے آپ فرشتے بن جاؤ گے تم فرشتے نہیں بن سکتے میں نے انسان بنایا تم انسان ہی ہوگے غاروں میں بیٹھ کر مسجد کی محراب میں قید ہو کر پیٹ کارڈ کے تم مانگے لگا لگا کے رشتے نہیں بن سکتے بازار میں نکلو گے عورت دیکھو گے تو کشش آئے گی اس لیے تم انسان اس وقت میری کمانڈ آتی ہے کل مومی نا یا اردو مین اب گھر میں بیٹھے ہو تو وہ فی الحال نیچی کیا کرنی ہے کمانڈ بازار کے لیے آئی لہذا کام کرو معاشرے میں رہ کے کام کرو رب کا کبر تقدیر رب کا کام کرو اظہار دین کا کام کرو تمہارے چالان جو ہو اس دوران میں باف کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے کہا نا معاشرے میں رہو نکتا کا اس کو پتہ ہے کون کتنا متقی ہے اور ہم جو بنے پھرتے ہیں متقی یہ دوسرے پردہ رکھا ہوا اللہ کی قسم ایک لازے کے لیے وہ ہاتھ ہٹا اپنی رحمت پھسلتے دیر نہیں لگتی وہ کبھی کبھی ہمیں چکھاتا رہتا ہے ہمارے وہ تقوی کے مزے ہمیں پتا ہے کتنا تکوا بجائے ہماری اور کیا فیت ہوتی ہے لیکن اللہ نے جس کا پردہ دنیا میں رکھا حضور نے کہا کہ میں قسم کھاؤں تو جھوٹ نہیں ہوگا کہ اللہ قیامت میں اس کو ننگا نہیں کرے اللہ عزت رکھے گا لیکن مارکیٹ میں کام کرو کس کا اظہار دین کا اللہ کے دین کو غالب کرنے کا میں نے کہا کہ صرف سو آدمی مسلمان ہو جائے قانون اللہ کا ہو جائے باقی سارے کافر رہیں تکمیل ہوگی اللہ کو یہ مطلوب ہے مطلوب کیا ہے انتپور اکل مت اللہ نے یہ نہیں کہ سارے مسلمان ہو جائیں یہ مطلوب نہیں ہے مطلوب اللہ کے دین کا غلبہ ہے وہ سو آدمیوں کے ذریعے ہو جائے وہ تین سو تیرہ کے ذریعے ہو جائے وہ غلبہ مطلوب ہے کہ عدالتوں میں تیرے رب کی عدیں پڑھ کے فیصلے کیے جائیں اور اس کے نبی کی آدیشوں کا حوالہ دے کے فیصلہ کیا جائے تجارت کے معاہدے یازین امن وقو بالعقود کی آیت کے زیر تحت ہوں اللہ اپنا ورلڈ آرڈر مانگتا ہے وہ اس زمین کا قبضہ مانگتا ہے اچھا وہ یہ جبری بھی کر سکتا یہ کام وہ جبری بھی کر سکتا لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا تھا ہماری تک تخلیق تو ابس ہو گئی نا ابس قرار پائی آپس تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے ابس ہی پیدا کر دیے کھیل تماشے کے لیے جیسے وہ بچے بیٹھتے ہیں لڑکیاں بیٹھتی ہیں تو وہ گڈیا گڈا بنا کے شادی بیاہ شروع کر دیتی ہیں اور بچے بیٹھ کے گیلی مٹی کے اندر گھا بنانے تم سمجھتے تو میں نے ایسے کھیلتے کھیلتے تمہیں بنا دیا صرف طور بنانے کے لیے ہم نے تمہیں بامت مقصد تخلیق پیدا کی اللہ تعالیٰ جب کام لینے پہ آ جائے تو وہ تو ابابیلوں سے لے لیتا ہے اور اللہ نے دکھا دیا لے کر ہاتھی کو ہاتھی سے مروانا کوئی کمال نہیں ہے کو لوئے سے کاٹا جا سکتا ہے مزہ تو تب ہے کہ ہاتھی کو ابابیل سے مروایا جائے الحمۃ کا بے شابل فیل آج بھی نہ وہ ابابیل سے مروا سکتا ہے لیکن اگر ایک بھی مومن نہ ہو جب تک ایک مومن بھی ہے اسے جدوجود کرنی ہے اسے لڑنا ہے یہ تیری ذمہ داری جب کوئی بھی ملازم نہ ہو تو آپ اٹھ کے پانی پی لیتے ہیں کہ نہیں پیتے لیکن جب آپس بوائے ہوتے تھا آپ کہتے پانی لے ہو بھائی جب تک تم ہو تمہیں کرنا ہے تم نہیں ہوتے تو اللہ کر تو تو اصل کام کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ قانون اللہ کا ہو اب ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے قانون ان کا چلتا رہے ورلڈ آڈر ان کا ہو قانون ان کا ہو ہم نمازیں پڑھتے رہے بڑی کامیابی ہے جی مسلمان دنیا میں اتنے ارب ہو گئے ہیں پتا چلا کہ جی اتنے کروڑ مسلمان اور زیادہ ہو گئے ہیں ہم نے اچار ڈالنا ہے اللہ نے کیا کرنا ہے اگر ان سے اللہ کا کوئی تھا جو جہنم میں جائے گا اللہ نے فرمایا فلاح اگا یہ کوئی پرواہ نہیں جنت میں جائے گا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اللہ کا کو کوئی فائدہ نہیں جو آپ نے انفاق کیا زکات دی کوئی کمال نہیں کیا آپ نے نے اپنی روزی حلال کی ہے کمائی کو حلال کی تاکہ بچوں کو پلائیں اور آپ جنت کے امیدوار ہیں اللہ قرضہ کس لیے مانگتا ہے یہ نماز یہ روزہ یہ زکات کے حق یہ, یہ تمہارے کام کی چیزیں ہیں تمہیں یہ جہنم سے بچاتی ہیں جنت میں لے جاتی ہیں اللہ کا ان سے کوئی کام نہیں ہڑا ہوا اللہ کا کام کیا ہے کہ اللہ کی بات بلانی اس کی سنی جائے اس کے لیے جو انفاق کرو گے وہ اللہ کہتا ہے میرے اوپر کرتا ہے اپنی نیچرل موت تو ہر کوئی مرتا ہے نا فطری موت ہارٹ اٹیک ہو گیا جی یہ فلاں ہو گیا جی یہ ڈھی ہو گیا جی یہ گردے فیل ہو گیا جی یہ کارڈیو کریسٹ ہے جی یہ فلاں ہو گیا ہر کوئی مرتا ہے اللہ نے کہا میرے دین کے غلبے کے لیے جان دو گے میں اس زندگی کو مرنے نہیں دوں باقی سب کے لیے موت کا لفظ استعمال ہوگا فلاں مر گیا فلاں مر گیا فلاں مر گیا جنہوں نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تکبیر رب کے لیے جان دیا فرمایا وَلَا لَمَن يُقْتَلُ فِي مُوَاتٌ اللہ کی خاطر اللہ کے دین کے غلبے کی جدو میں اپنے رب کو بڑا کرنے کے لیے غیرت میں جان دیا مردہ نہ کہنا بلیا وہی تو زندہ ہے اور وہ زندہ ہے ان کا کھانا پینا چل رہا ہے اور روئے کھاتی نہیں ہے کا مطلب ہے جسم کے ساتھ کوئی لنک ہے میں کہا گیا کہ ان کو فوری طور پر نیا جسم جنت میں عطا کر دیا جاتا ہے وہ سب پرندے کے قالب میں ہوتے ہیں اور اڑتے پھرتے ہیں اور باقاعدہ پھر کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے عرس کی کندیلوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں شام جب ہوتی اور جا تیار رضی اللہ تعالیٰ دو بازو کٹے اللہ کی راہ میں اللہ نے دو پر عطا کر دی اس نے فرمایا وہ اڑتا پھرتا ہے جنت کے باغوں میں اور ان کا نام کیا پڑ گیا جا تیار اڑنے والا جافر تو اصل جو مقصود ہے جس کے لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اگر تو حضور اس لیے آئے تھے کہ ساری نو انسانیت کو مسلمان کر جائیں تو یہ کام پورا نہیں ہوا ہے صرف جزیرہ تعلق مسلمان ہوا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر کام پورا کر کے گئے تو پھر غلبہ دین کا کام تھا نا جزیرہ تعلق حضور نے غالب کر دیا صحابہ کے ہاتھ میں مشل دے دی جاؤ جہاں بھی لے کے جانا ہے اسی طریقے سے لے کے جانا ہے اور جہاں بھی گئے وہ کس شام سے گئے ہیں؟ پہلی بات مومن ہو جاؤ تم ہمارے برابر کے بھائی کوئی اپا تھر نہیں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے کوئی گورا کالا موٹا چھوٹا لمبا پتلا کچھ بھی نہیں ہے تم سب ہمارے بھائی پہلی بات یہ ہوتی ہے ایمان لے آؤ مومن بن جاؤ ہمارے برابر آ جاؤ دوسری جزیہ دو مسلمان نہیں ہوتے کوئی زبردستی نہیں ہے سپوز. زبردستی جبر کا اسلام کوئی نہیں, نہیں ہوتے مسلمان تم چونکہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے تم چھوٹے ہو کر رہو گے لا دی لینڈ اللہ کا ہوگا تم ہمیں جزیہ دو ہم تمہاری حفاظت کریں گے ججیا دو یہودی رہو ہندو رہو عیسائی رہو بدھ رہو اس تک کوئی ہمیں سروکار نہیں قانون اللہ کا ہوگا تم اپنے آئلی جو تمہارے قوانین ان کے اندر تم اپنے یہاں فیصلہ کر لو تمہارا جو بھی پریسٹ ہوگا تمہارا جو بھی فیصلہ کرے گا اپنی کتاب کے مطابق ہمیں قبول ہے ہندویزم کے مطابق فیصلہ کرتے ہمیں قبول بول لیکن جب وہ عدالت میں آئے گا حکومت کی عدالت میں آئے گا تم اپنے یہاں وہ ڈسپیوٹ جو ہے اس کو نہیں کر سکے حل تو پھر فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق آئے گا ہماری جب عدالت میں آئے گا تو پھر تورات اور انجیل کے مطابق نہیں ہوگا اور گیتا کے مطابق نہیں ہوگا پھر قرآن فیصلہ کرے گا. دو شرطیں ہو گئیں مسلمان ہو جاؤ ہمارے بھائی بن جاؤ اور اکثر و بستروں مسلمان ہو جاتے تھے بھائی بن جاتے تھے اس لیے کہ جو قوم غالب ہوتی ہے اس کے اندر قدرتی اٹریکشریکشن ہوتی ہے آج آپ کا غلبہ ہو جائے تو آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شلوار قمیض پہنا کرو ساری دنیا شلوار قمیض پہنے گی جیسے کسی نے دروازے کھٹکھٹا کے ہمارے بچوں کو نہیں کہا کیا کہ جینز پہنو تو وہ غالب ہیں ہم ان کی ثقافت کو قبول کر رہے ہیں ان کی ہر چیز ہمیں اچھی لگتی جب ہم غالب تھے تو دنیا دور دور کے ہمارے کپڑے پہنتی تھی یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تم کو قانون بنانا پڑ گیا تھا کہ غیر مسلم مسلمانوں والا لباس نہ پہنے اس لیے کہ معاملہ خالت مالت ہو جاتا ہے کوئی آدمی کسی کو مسلمان سمجھ کے اس کے ساتھ ڈیلنگ کر لے اور بعد میں سابت ہو کہ وہ مسلمان نہیں ہے یہ چیٹنگ ہے لہذا اگر ہمارے جیسا کپڑا پہنے ہے تو ہمارا کپڑا اچھا لگا تو ایک پٹی باندھو ہو جس سے پتا چلے کہ یہ غیر مسلم ہے اور جو کرے وہ اپنی اس پہ کرے اپنی ریسپانسبلٹی پہ وہ ڈیلنگ کرے بعد میں آگے شکایت نہ کرے کہ جی ہم نے کپڑوں سے سمجھا وہ مسلمان ہے جی اب ذرا کوئی چیک تو کرتا اور نشانی کوئی کپڑوں سے لباس سے دیکھا کہ جی یہ مسلمان ہے تو ہم نے کر لیجیے ہم پھنس گئے آپ فیصلہ کریں لہٰذا اپنی ایک نشانی باقی رکھو کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے یہ الگ بات ہے کہ آپ آج ہم ہی اپنی نشانی کھو بیٹھے ہمیں بتانا پڑتا کہ میرا نام مسٹر مارکنی یا میرا نام مسٹر جمیل ہے شکل سے ہم نہیں لگتے مسٹر جمیل سکھ سکھ نظر آتا ہے وہ فلپائن میں ہو وہ امریکہ میں ہو وہ برطانیہ کے اندر ہو دنیا کا کسی خطے میں ہو سکھ سکھ نظر آتا ہے وہ مزدور ہو تو بھی نظر آتا ہے یہ سکھ ہے وہ مہندس ہو تو بھی نظر آتا ہے وہ برطانیہ کی کورٹ میں بیٹھا وہ چیف جسٹس بھی بتاتا ہے کہ یہ سکھ چیف جسٹس ہم کھو بیٹھے تو اکثر بیشتر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اگلی بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی مسلمان بن جاؤ ہمارے بھائی بن جاؤ اب وہ غلام طبقہ جو قصہ ہوا تھا وہ ایک بادشاہ کے ساتھ آ کے نماز پڑھ رہا ہے اس کو تو فخر محسوس ہوتا برابر بنا لیا سیدا اللہ شاہ بخاری ایک دفعہ لاہور میں کاس ہو رہی تھی 53 کے اندر کاجین کے خلاف جب تحریک چلی تھی تو ایک عیسائی باہر کھڑا ہوا تھا جب یہ ایک حال کی سیڑیاں چڑھنے لگے اندر تو کسی نے بتایا کہ جی یہ عیسائی ہے تو انہوں نے کیا اس کو پکڑ کے جب بھی لگا رہے اب عام مسلمان ہوں عام مسلمان آپ کو پتا عیسائی جس پیالے کو آتا جا لیتا ہے پاکستان میں یہاں ان کو لوٹ مارتے پاکستان کا عیسائی بہت پریز ان کو نظر آتا ہے اگر ہم ان اسلام کے قوانین کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کرتے تو اب تک وہ سارے مسلمان ہو چکے ہوتے ہم نہیں چاہتے کہ وہ مسلمان ہوں عراق میں ایک دفعہ ایک گورنر نے ایسا کیا تھا کہ جی سارے لوگ اگر مسلمان ہو گئے تو ججیا کہاں سے آئے گا تو ہمارا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اتنا ہے اور وہ پھر اس کے اندر معاملہ پیدا ہو جائے گا ڈیفیچایا جائے گا اس کے اندر تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں جزیہ کلیکٹ کرنے کے لیے کلیکٹر پیدا نہیں کیا تو نہیں بنایا ہمیں دین پھیلانے کے لیے بھیجا مسلمان کرنے کے لئے بھیجا دادا جزیہ کی فکر نہ کرو لوگوں کو مسلمان ہونے دو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گے تو ہمارے باتھ کون صاف کرے گا مسئلہ تو یہ اور یہاں ٹریٹمنٹ پلان میں 99 مسلمان کام کر رہے ہیں یہاں کی ٹٹی میں ان کے ہاتھ خراب نہیں ہوتے پاکستان میں انہوں نے ایک قوم کو رکھا ہوا تو ایک عام مسلمان بھی عیسائی کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا تھا اور پھر سید حالانکہ سید کے سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں وہ بھی حضور کے حکومتی ہے وہ نماز پڑھے گا روزہ رکھے گا زکات دے گا حج کرے گا اسلام کے قوانین کو مانے گا تو سید ہے سید کا مطلب ہی کیا ہے سید کی اصطلاحی بعد میں چلی سید کا مطلب ہے سردار سید و شہیدوں کے سردار ٹھیک ہے نا جی یہاں تو آپ ارے گہرے کو آپ دیکھتے ہیں نا سید راجیو گاندھی تو سید کا مطلب ہو گیا مسٹر سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اس کو گلے لگا لیا گلے لگا لیا تو وہ پھڑکنے لگا یہ تو چلے گئے اندر حال وہ گلا ہوا زمین پر تڑپ رہا ہے کسی نے اندر جا کے سرکار اس کو کیا کیا ہوتا ہے ان چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو بڑی دیر جب وہ ختم ہوا پھر باہر آئے تو وہ اس آدمی سے پھر بات کی اور جو ڈائلگ ہوئے وہ مسلمان ہو گئے میں برابر ہے ہمارے یہاں صرف کلمے کا پیر اور میرے درمیان صرف کلمے کا فرق مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے سہن میں ایک مہتر آ گیا. تو قدرتی وقت کا کھانا کھا رہے تھے جو کیٹس ہوتے ہیں انہوں نے اسے کہا کہ آؤ بھائی کھانا کھا خود انہوں نے لوگ بڑا جس کا انہوں نے کہا جی وہ مجھے توڑ کے دے دیں کہا نہیں خلاف پر دے. کیا با? خود اٹھے لوٹس اس کے ہاتھ دھلائے پاس پلایا کھایا اور جہاں وہ لکما لگاتا تھا تو وہاں وہ لگا کے کھاتے وہ رونا شروع ہو گیا ہم نے کہا بھائی تیرے اور میرے اندر اور کوئی فرق نہیں تم بھی آدم کا بیٹا میں بھی آدم کا بیٹا ہوں تیری ماں اور میری ماں تیرا باپ میرا باپ ایک ہے بھی وہی خون ہے میرے صرف فرق یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں تو کلمہ نہیں پڑھتا اگر تو کلمہ پڑھ لے تو تیرا اسٹیٹس میرا سٹیٹس برابر اس نے نہیں کلمہ پڑھ لیا فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے اخلاقیات ہمارے سیکھ لاز... ہوں تو لوگ مسلمان ہو جائیں دو صورتیں مسلمان ہو جا ہمارے بھائی بن جا دوسری صورت نہیں چھوٹے بن کے رہو ہمیں جزیا دو ہم تمہاری حفاظت کریں گے لا دی لینڈ اسلام کو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں قانون اللہ کا ہو پھر تیسری سورج اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے تو سرکار پھر باہر نکلو تلوار فیصلہ کرے یہ تین آپشن لے کر جہاں بھی مسلمان گئے تین بر اعظموں میں یہ تین آپشن لے کر گئے ہیں اس لیے کہ یہ تین آپشن حضور نے ان کے ہاتھ میں رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تین سو تیرہ جڑے ہیں میدان میں لے گئے ہیں غلبے دین کے لیے لے کر گئے جب وہ ایک ہزار ہوئے تو بھی لے گئے لے گز میں جب وہ دس ہزار ہوئے فتح مکہ جب وہ تیس ہزار ہوئے شام کی بارڈر پر کیسر کے مقابلے میں دو لاکھ آرمی کے مقابلے میں تیس ہزار کیوں اس خطے میں رب کا قانون چلتا ہے کیسر تیری بات ختم ہو چکی ہے جہاں میرے رب کا قانون چلتا ہے اور اس قانون کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم جانے دینے والے ہیں تو یہاں دخل اندازی نہیں کر سکتے غلبہ دین مقصود ہے آج, کیا ہے؟ آج میں نے کہا رہا کہ ہاؤس اریسٹ ہے مسجدوں میں تلاوت کر لو قرت کے مقابلے ہوں گے ٹرافیاں تقسیم ہوں گی مخارج کا بڑا خیال ہوگا لیکن یہ کہ یہ میرے رب کے احکامات ہیں یہ میرے رب کی کمانڈز ہیں اور یہ کوئی فریاد یہ کوئی درخواست یہ کوئی اپلیکیشن نہیں ہے اللہ صلی البل اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے اس کی عادر کوئی نہیں چلتا یہ نافذ ہو جائیں ہم کامیاب دل. دنیا کے کسی خطے میں اور یہ نافذ تب ہوں گے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں آپ سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ اگر یہ پراٹھے کھاتے کھاتے نافذ ہوتا نا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو, اللہ کو بڑا پیار تھا اللہ کو بڑا پیار تھا اللہ کو بڑا پیار تھا یہ پورا تو انسانیت کا چکر ہے اس میں مقصود اللہ کو صرف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا تو نقشہ محمد مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ علیہ آپ جب کوئی پودا لگاتے ہیں تو نقشہ کیا ہوتا ہے گلاب کا پودا لگاتے ہیں تو کیا نقشہ ہوتا ہے اس سے پھول نکلے گا وہ پھول آپ کا مقصد ہوتا ہے آدم علیہ اسلام کا پودا لگا تھا تو اللہ کے یہاں نقشہ مصطفیٰ کا بنا ہوا تھا اس پھول کا بنا ہوا ہے اللہ اللہ کا نبی تم نہ ہوتے ہم کچھ بھی نہ پیدا کرتے ہیں نثارک ہوتے اس لیے پوچھا گیا حضور آپ کی عمر آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی وہاں تھا میرا نقشہ کسی کے ذہن میں تھا جب آدم ابھی مٹی بین تربت و تین ابھی گیلی مٹی تین گیلی مٹی ہوتی ہے تربا ابھی سوکی اور گیلی مٹی کے درمیان تھے درمیانی مراحل میں تھے میرا نقشہ کہیں تھا اگر اس کے یعنی پراٹھوں سمیت اسلام نے آنا ہوتا تو اللہ حضور کو کبھی پیٹ پر پتھر نہ باندھنے دیتا اور کبھی تین سال شاہ بنو ہاشم کی قید نہ دیتا اور کبھی دائف کے پتھر نہ ہوتے کبھی دندان شہید نہ ہوتے یہ جب بھی آئے گا پیٹ پر پتھر باندھ کر آئے گا ہماری تو شرط لگی ہوئی اللہ کہتا ہے تم نافذ کر دو میرے اوپر اعتبار کر واہ اللہ فتح کلک تو مومن ہی ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو نا تم ہی نہیں کرتے تو دنیا کیا کرے گی انہیں میں کتنا بھروسہ ہا ساری ہا دنیا کی گردن پہ اس کا توک ڈالتے چلے جا رہے ہیں مورے اوپر بھروسہ کرو لئی نقم تم تو جیلا وما ان ضلع علیہ کو میرے والے تورات کو نافذ کرتے انجیل والے انجیل کو نافذ کرتے اور تم وما ان ضلع الہی میرے اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اب نازل ہوا ہے جب بھی ہم نے کوئی کتاب بھیجی ہے اس دعوے کے ساتھ بھیجی ہے اسے نافذ کرو گے لاگال فوک وام کا اختیار تم سروں کے اوپر سے بکھاؤ گے پاؤں کے نیچے سے بکھاؤ گے آسمان بھی تمہیں رزق دے گا زمین بھی تمہیں رزق دے گا نہ سیلاب آئیں گے نہ خط خالی ہوگی چھتیس ارب دینار صرف عراق کا مالی غنیمت رشیا تک ہمیں خراج کسی زمانے میں دیا کر مگر کیا کریں بھول گئے اللہ کی شرط یہ ہے کہ پہلے تم نافذ کرو میرے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے میں تمہیں سروں کے اوپر سے بھی گا پاؤں کے نیچے سے بھی کھلاؤں گا ہم کیا کہتے ہیں سرتاجیت صاحب کی کیا رٹ لگی ہوئی ان کی جد یہ ہے کہ پہلے امیر کرو پھر ہم چھوڑیں گے سود اب یہ جد لگ گئی اللہ کہتا چھوڑو گے تو امیر کروں گا ڈبل ڈور فریج کا خطرہ ہے ایک دن کا فاقہ برداشت نہیں ہوتا اور, اور یہ ہوتا افغانستان میں آیا ہے تو سوکھی روٹی کھاتا ان کا میٹ چٹائی پر بیٹھ کر کاوے کے ساتھ تب آیا ہے وہ نقشہ جمع ہے وہ غزوہ جو کے حالات لہذا دنیا سے ڈرتے نہیں ایک دفعہ مروان ہے کسی محدث کے گھر ان کا نام میں بول رہا ہوں بخاری کی شرح میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے اس کو بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ وہ جب آیا تو اسے کہتے تھے ملک الجبال بڑا تب تبھی تب مالا بادشاہ تھا دروازہ کٹکٹا ان محدث کا ایک دفعہ دو دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ کسی نے باہر سے باہر دے کے کہا کاپ وہ الباب ہوں مالکل جب بال باہر اتنا جابر بادشاہ کہا تو دروازہ نہیں کھولتا باہر نکلے تو ان کی جھولی میں سوکھی روٹیاں تھیں فرمایا جو ان سوکھی روٹیوں پہ کانے ہو جائے اسے ملک الجبال سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے ماں ما دیتے ہو اللہ کی قسم میں اس کو کوئی حدیث نہیں سناؤں گا